شاد فرمایا وہ عید اور یاد کرو جب کل ہم نے فرمایا جودو تمام فرشتوں سے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو یہاں فرشتوں کا ذکر ہے ورنہ مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا اور ضمن اللہ کے تمام مخلوق کو حکم تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں فصد سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ نہ کیا اور یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا قولا ابلیس بولاد لمن خلقتا تین کیا میں اسے سجا کروں جسے ت نے مٹی سے بنایا کال ابلیس بولا ارآ کا ہاضل لذیق کر رمتا اڑیا بھلا تو دیکھ تو نے آدم کو مجھ پر فضیلت دی ابلی سلیہ نے اللہ تعالی کی جناب میں یہ کہا کہ اے اللہ تو نے آدم علیہ السلام کو مجھ پر فضیلت دی لین اخر تنی اللہ یوم اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے گا لاہ تنی کرنا ضروری تو ہو اللہ تو میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیس ڈالوں گا انہیں گمراہ کر کے تباہ کر دوں گا اللہ خلیل تھوڑے سے لوگ بچ جائیں گے باقی سب کو میں گمراہ کر دوں گا اللہ تعالی نے فرمایا تو جا فمن تبھی آکا بس جو کوئی ان میں سے تیری پیروی کرے گا فئی ن جہنم جزا اکم ام مؤ بس بے شک تم سب کی سزا جہنم ہے اور یہ مکمل سزا ہے تمہارے تمام کرتوتوں کی پوری پوری سزا تمہیں جہنم میں دی جائے گی اللہ تعالیٰ بھی نیاز ہے وہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے اگر سارے لوگ شیطان کے پیروکار بن جائیں تب بھی اللہ تعالی کی شان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وسط منستا منہ بس کا تو ان میں سے جسے چاہے جسے بہکانے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے بہ کا بھی کا اپنی آواز کے ساتھ محسن فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابلی سلام تجھے جس کو بہکانا ہے اور تیری طاقت ہے تو اسے اپنی آواز کے ذریعے بہکا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کرام اور دیگر مفسرین کے اقوال کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ بھی سعودیکا سے کیا مراد ہے شیطانی آواز کس کو کہتے ہیں کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ شیطان کی آواز آپ نے سنی ہو شیتان خود تو آپ کو نظر بھی نہیں آتا اس کی آواز بھی نظر نہیں آتی نہ آپ آواز سن سکتے ہیں بھی سع کا سے مراد گانے باجے ہیں سعتی کا سے مراد موسیقی ہے کہ شیطان کی آواز یہ گانے باجے ہیں یہ موسیقی ہے یہ مفسرین فرماتے ہیں اب آپ سوچ لیں کہ ہمارے گھر میں کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطانی آوازیں بلند ہو رہی ہوں تو کیا جس گھر میں شیطانی آوازیں بلند ہوں اس گھر میں خیر و برکت کا نزول ہو سکتا ہے یہ بھی غور کر لیں کہیں ہمارے موبائل فون سے شیطانی آوازیں تو بلند نہیں ہوتی کہ میوزک یا گانے اگر موبائل کیون میں رکھے گئے ہیں اور ہم اسے استعمال کرتے ہیں تو اس پر بہت ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ افسوس ہم دن رات شیطانی آواز سنتے رہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پاک میں فرمایا گیا کہ گانا انسان کے دل کو کالا کر دیتا ہے اب جو مسلسل گانے باجے سنتا ہو فلمیں ڈرامے دیکھتا ہو ٹی وی تو کھولے تو میوزک کی آواز آتی ہے تو بتائیے پھر اس کا نماز میں دل کہاں سے لگے گا اس کے دل میں رقت کہاں سے پیدا ہوگی قرآن سن کے اس کی آنکھوں سے آنسو کیسے جاری ہوں گے منیس تاڑ کا مین ہوں کا توج میں جو طاقت ہے تو ان لوگوں میں سے جس کو چاہے تو اپنی آواز کے ذریعے بہ کا نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبوس ہونے کا ایک مقصد بیان کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں گانے باجے ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا افسوس میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گانے باجے ختم کرنے کے لئے آئے اور آج مسلمانوں میں یہ اس قدر عام ہو گئے کہ جو اگر فلموں ڈراموں سے گانے باجوں سے بچتا بھی ہو وہ اپنے موبائل کے اندر میوزیکل ٹیون یا گانے رکھ کر گناہ گار ہو رہا ہے اور کتنے لوگوں کے کانوں میں یہ شیطانی آوازیں جاتی ہیں پھر بسا اوقات تو مسجد میں یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں مسجد ہو غیر مسجد ہو میوزیکل ٹیون رکھنا حرام ہے لیکن مسجد میں جب یہ آواز بلند ہوتی ہے تو بتائیے کیا معلوم کہ جس کے موبائل بجنے کی وجہ سے مسجد میں میوزیکل ٹیون بج رہی ہو مسجد میں گانے بج رہے ہوں تو ہو سکتا ہے اس پر اللہ کا غزب نازل ہو جائے وہ تباہ ہو جائے کہ آج تک کسی مسلمان کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے گھر میں میوزک بجائے اللہ کے گھر میں گانا بجائے لیکن آج اس موبائل میں بے احتیاطی کی وجہ سے آج مسلمان نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں میوزیکل ٹیون بج رہی ہیں اللہ کے گھر میں نعود بلّاہ میں ظالق تو باسطر اللہ اگر ہمارے موبائل میں اگر میوزیکل ٹیون ہے تو فورن ختم کیجئے اگر گانا ہے کہ جب کال آتی ہے تو اس پر گانا بجتا ہے تو اسے ختم کیجئے اور آج تک اگر یہ رکھا ہو اور مسجد میں کبھی بج گیا ہو تو رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور توبہ کریں کیونکہ کافر بھی مسجد کے پاس سے اگر نکلتے تھے جو بھائی بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آئے ہیں آپ ان سے پوچھیے کہ ایسا عالم تھا کہ اگر کافر بھی مسجد کے پاس سے نکلتا تو گانے بازے بند کر دیتا لیکن مسلمان مسجد کے اندر ایسا موبائل لے کر آتے ہیں جس میں یا تو میوزک بجتا ہے یا گانے بجتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم تتا فرمائے و اج لب عل کا تو ان پر لشکر لے کر چڑھ جا بھی تیرے سوار لشکر ہوں وہ راجیلیکا تیرے پیدل لشکری ہوں مراد یہ کہ تُو جس طرح چاہے ڈہکانے کی کوشش کر سکتا ہے تجھے اختیار ہے شاہ رکھ ہوں فل وال ان کے مال اور ان کی اولاد میں ان کا شریک بن جا کہ ہر معاملے میں وہ تیری فرمبرداری کرے و عید اور انہیں جھوٹے وعدے کر وماں یا عید شعیط قان اللہ کے سارے وعدے دھوکے پر مبنی ہیں شیطان دھوکا دیتا ہے جھوٹے وعدے کرتا ہے لمبی امید ابھی چند دنوں کے بعد نیک بن جاؤں گا یہ شیتانی وعدہ ہے شیتانی امید ہے ہاں یہ باتیں صحیح ہے مجھے نیک بننا چاہیے تھوڑا سا یہ کام ہو جائے یہ مصروفیات سے فارغ ہو جاؤں یوں کرتے کرتے انسان قبر کے گڑے میں چلا جاتا ہے فرمایا شیتان تج سے جو ہو سکتا ہے کر لے لیکن یہ بھی سن لے نہ عبادی لئی سلق علیہ سلطان بے شک میرے جو خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور کامیاب نہیں ہوگا شیطان کا زور کمزور ہے کیونکہ شیطان کمزور ہے رحمان از وجل کی کوئی پناہ لے لے اور شیطان کا دشمن بن جائے تو شیطان اسے بہکانے میں ناکام ہو جائے گا اور صرف شیطان پر حملہ کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی شیطان کا وار آئے اس کو دل میں پختہ مت ہونے دیں فورا جھٹک دیں اور کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ آزان کی آواز آئی اور آپ نے شیطانی خیال کو جھٹک دیا اور آپ نماز کے لیے نکل پڑے تو شیطان نے آپ کے پاؤں پکڑ لیے کبھی ایسا نہیں ہوگا ہمت کریں گے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی وہ تو صرف برائی کا خیال ہمارے دل میں ڈالتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر ایسے کئی لوگ ہیں جو ہمیں غلط مشورے دیتے ہیں تو کیا ہم آنکھیں بند کر کے ان کے غلط مشورے کو قبول کر لیتے ہیں اگر کسی کے غلط مشورے کو ہم قبول کر لیں تو دنیا میں کیا کہے گی ارے وہ تو بے وقوف تھا اس نے تمہیں غلط مشورہ دیا تمہارے اندر تو عقل تھی تم تو اسے قبول نہ کرتے تو شیطان ہمیں غلط مشورے دیتا ہے ہم کیوں قبول کریں اس کے غلط مشورے کو ہم جھٹلا دیں گے انشاءاللہ اللہ وہ کفا بھی کا وکیلا اور تیرا رب کام بنانے کے لیے کافی ہے یعنی اے شیطان میرے بندے جب میری پناہ لیں گے اور مجھ سے مدد مانگیں گے اور وہ تجھ سے دشمنی رکھیں گے تو میں ان کی غیب سے مدد فرماؤں گا اور میری مدد ان کے لیے کافی ہے شیطان کے پھر وار ناکام ہو جائیں گے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو صبح و فجر کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص الہ اللہ آحد پڑھے اگر پورے دن شیطان اپنے تمام چیلوں کے ساتھ بھی حملہ کرے اس کو بہکانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خود گناہ کی کوشش نہ کرے رب کم الدی جی لکم جی فی البری تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے دریا سمندر میں کشتی کو جاری کیا رواں دماں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو انہوں کا نبی کم بے شک اللہ تم پر مہربان ہے وہ ادا مسکم در فل باہری اور جب تمہیں سمندر میں کوئی مشکل آتی ہے اور تم طوفان میں پھنس جاتے ہو گلہ من الا اللہ تو جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان کے خیالات تم سے گم ہو جاتے ہیں اللہ عیاح صرف اللہ ہی کو تم یاد کرنے لگتے ہو فلم کم الل برے پھر جب اللہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے عورت تم تم اللہ سے روگردانی کرتے ہو اور اللہ کا شکر ماننے کے بجائے اس کے نافرمان فرمان بن جاتے ہو وکانل انسان و اور انسان ناشکرا ہے کہ مصیبت میں اللہ کو یاد کرتا ہے مصیبت دور ہو جاتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے آفا امین تم این یک صفا بیکم جانے بل بر کیا تمہیں خوف نہیں ہے کہ اللہ تعالی تمہیں خشکی کے ایک حصے کے ساتھ زمین میں دھسا دے کہ وہ حصہ ہی زمین کے اندر چلا جائے اس کے ساتھ تمہارے مکانات اور تمہارے سامان اور تم بھی اندر دھس جاؤ تمہیں اللہ کے عذاب سے اور اس کی گرفت سے کیا ڈر نہیں لگتا او علیکم یا اللہ تعالیٰ تم پر پتھروں کی بارش فرمائے کیا تمہیں گناہ کرتے ہوئے اس بات کا ڈر نہیں لگتا تما تجول وکیلا پھر تم اپنے لیے کسی کو کام بنانے والا نہ پاؤ کیونکہ جب اللہ تعالی ناراض ہو کر غذب فرمائے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی ہم ام امین تم ایندا ان کم فی تاوت اخرا کیا تمہیں خوف نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائے اور دوسری مرتبہ تم پھر کشتی میں بیٹھو فیور سینا علی کم قو سی پھر اللہ تعال تم پر بڑی سخت اور تیز ہوا کو بھیج دے سی فم اس ہوا کو کہتے ہیں جو جہاز اور کشتی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے جو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے فیو غریق کفر پھر اللہ تعالیٰ تمہیں غرق کر دے اس وجہ سے کہ تم نے کفر کیا تمہیں کفر کرتے ہوئے اور گناہ کرتے ہوئے خوف نہیں آتا تم الاجم علئی نہ بھی تبھی آ پھر تم ہمارا پیچھا نہ کر سکو یعنی ہم تمہیں تباہ کر دیں اور تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اے لوگوں جب وہ خالق ہے مالک ہے ساری قوتیں اسی کے قبضے اختیار میں ہیں تو پھر ہم اس کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں اسے راضی کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے والا قدر کر رمنا بنی آدما اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی فضیلت عطا فرمائی وہ حمل نہ ہوں برری اور ہم نے بنی آدم کو انسان کو خشکی میں اور دریا میں سوار کیا یعنی ٹرانسپورٹ کے لیے خشک راستوں میں بھی گاڑیاں ہیں جانور ہیں اور دریا میں بھی کشتیاں اور بحری جہاز ہیں اب مجھے بتائیے کہ جب ہمارے لیے آسانی ہو جائے تو ہمیں زیادہ شکر کرنا چاہیے کہ نا شکرا بننا چاہیے پہلے کے مقابلے میں اب سفر کتنا آسان ہو گیا انسان کو یہ عقل کس نے دی انسان کو پیدا کس نے کیا اس کے کی ہاتھ پاؤں میں قوت کس نے دی تو دن بدن سفر کی سہولتیں آسان ہوتی جا رہی ہیں تو ہمیں اتنا ہی زیادہ شکر کرنا چاہیے وہ رضا کو یہ بات اور ہم نے انسانوں کو پاکیزہ روزی سے روزی عطا فرمائی و فق كثير کثیر خلق نا اور جو ہم نے بہت ساری مخلوق پیدا کی ان بہت ساری مخلوق پر انسانوں کو فوقیت عطا فرمائی شیر ہو ہاتھی ہو بڑے بڑے جانور ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ عقل عطا فرمائی جس سے وہ بڑے بڑے جانوروں کو قابو کر لیتا ہے ساتواں رقو مکمل ہوا شیطان کا ذکر ہے پھر اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے اس رکو میں درس ہی ایک دیا گیا کہ جس اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو اور شیطان کی فرما برداری کر کے اللہ کی ناشکری شکری نہ کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے